بسم اللہ الرحمن بس الرحم الرحمہ الحمۃ اللہ علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکینہ سکین علیہ السلام موجود تمام خاران اور باقی تمام سامعین کو سلامت کرتے ہیں شکو درس سلسلہ درس باب الزکۃ درس نمبر سات آپ حضرات کی مبارکان تک پہنچا لوں پیج نمبر ایک سو چار وافق الحدن سے اور اس میں کل ہم نے اونٹوں کے نصاب کے بارے میں بتایا تھا تو آج جو ہے اونٹوں کے حوالے سے آخر میں جو تھوڑا سا عبارت رہ گیا تھا اس کا توجہ دے رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو چار میں سے تو <coughs> کل جو اونٹوں ہے اونٹوں کے انہوں نے مختلف چارگر ایک سالہ اونٹ دو سالہ اونٹ ایک سالہ اونٹ کو بنت تو مخاص کا آتا دو سالہ کو بنت تو لبون کا آتا تین سالہ کو جو ہے کا کہا تھا چار سالہ کون چیز آ کہا تھا ابھی آگے فرماتے ہیں ایک بندہ جو اس پر زکوۃ واجب ہوا ہے اونٹوں کا اور اس کے اوپر جو ہے بنت لبن اس نے دینا ہے ہاں جی دو سالہ اونٹی کا بچھڑا جو ہے لیکن اس کے بعد تین نہ ہو اور اس کے بعد بنت مخاص ایک سال کا بچڑی کا بچہ تو وہ کیا کرے کہتے ہیں وہی ایک سال والے لے لیں وہی وہی میں نکالیں پرس اس پر بیس درہم اضافہ کر کے دے دیں پر یعنی ایک بیس جس سے ہوا کہ ایک بنت لگون اور ایک بنت مخاز میں تفاوت بیس درہم کے کا فرق تھا جو یہ ایک سال بڑا تھا اس لحاظ سے اس خدمت میں بیس درہم اضافہ ہو گیا تو یہ فرمانے من واجبۃ علیہ وہ شاخ جس پر ہاں جی زکوۃ واجب ہوا تھا اس پر جو واجب ہوا تھا وہ کیا وجہ بن تو واجب تھا دو سالہ بچھڑی ہے اس نصاب پہ پہنچ گیا پر دو سالہ اونڈنی کا جو ہے اونٹ کا جو ہے بچھڑی جو ہے دو سالہ بچھڑی اس پر واجب ہوا تھا اس کو یہ نکالنا تھا زکوٰۃ میں لیکن ولم یا تھا لیکن اس کے بعد دو سالہ بچھڑی نہیں ہے زکات دینے کے لیے وہ ان دوں بن تو اس کے پاس بن مخاص سے ایک سالہ اونڈنے کا بچہ ہے تو کیا کریں کہتے ہیں یج و جیسا ہے یوح رجا وہ اسے ایک سالہ اونی کو نکالیں زکوۃ کے لیے معاشری نظر اس پر پلس کریں اضافہ بیس دینار اس پر چڑھا کے دے دیں ایک بن تو مخاط اور بیس دینار بیس درحم دے دیں تو اس کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا الاؤ کان بلاس اور اگر بلاس مطلب کیا ہے ایک شہاد اس پر زکوۃ بنت تو مخاط ایک سالہ اونی کے بچہ اس نے زکوۃ میں دینا تھا لیکن کے بعد ایک سالہ اڑی کا بچہ نہیں اس کے بعد دو سالہ اڑنی کا بچہ ہے تو وہ کیا کریں فرماتے ہیں پھر تو اس میں وہ وہی دو سالہ اڑی کے بچہ دے دیں پھر جس ادارے کو دے رہے یا جس غریب کو دے رہے جہاں بھی دے رہے وہاں سے ان سے پھر بیس درہم واپس لے لیں کیونکہ اس نے جو ہے ایک سالہ اڑنی کے بچہ دینا تھا کہ وہ دو سالہ کے دے رہے ہیں تو ان دونوں میں جو تفاوت ہے فرق ہے وہ بیس درہم کا ہے لہذا آپ ان سے جن مستحقین کو دے رہے ہیں جس اداروں کو دے رہے ہیں ان سے بیچ دیر پھر واپس لے لیں بلاق سے یہ مناتے ولاب کا نبلاخ یعنی اگر معاملہ بلاک سے الٹا ہے الٹا ہی مطلب کیا ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی وہ بنتے مخاص ہے ایک سالہ ان کے بچہ اس نے زکوٰۃ میں دینا تھا اس پر یہ واجب تھا لیکن اس کے بعد دو سالہ اڑھی کے بچہ ہے تو کیا کریں گے وہی دے دو دو سالہ دے دو پھر اس مستحق سے بیس درہم واپس لے لو یہ کہہ رہے ہیں والا کان اگر زکوۃ جس پر واجب ہو اس کا الٹا ہو یعنی زکوٰۃ اس پر ایک سالہ اڑنی ہوا ہے تو بھابیل عقصی آخرا تو معاملہ اس کے برعکس نکالے گا مطلب کیا پھر وہ اسی دو سالہ اڑنی کو دے دیں گے پھر وہ اخاضہ عیشرین ہے پھر واپس لے لیں گے بیس درہم بیس دیر ہم ان سے واپس لے لیں گے جن کو آپ نے دیا جس داری کو دیا ہے جس غریب مسکن کو دیا مستق کو دیا اس سے پھر بیس دیر ہم واپس لے لیں گے چونکہ آپ پر ایک سال کا اوڑھنے کے بعد چاہے آپ پر واجف آپ نے دو سالہ دیے بیس دیر ہم آپ کو واپس آئے گا اب آگے فرماتے ہیں بھائی جو میرے پاس اونٹ جس میں ہے پانچ اونٹ اونٹ کا پہلا نصاب پانچ اونٹ ہے دوسرا نصاب دس اونٹ ہے تو یہ جو پانچ میں سب نر نر جانور نر اونٹ پانچ ہو جائے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ واجب ہوتی ہے یا سب مادہ ہونا شرط ہے یا دونوں ملا کر دس ہو جائیں یا پانچ ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا تو شیس فرماتے ہیں دونوں ملا کے ہو جائیں کافی ہے وزکر ور زکر نر و مادہ اونٹوں کا سوا ان دونوں برابر ہے پھر محراجی جی. جو وہ جانور جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہے وہ مخرج جس سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہو اس میں بھی نصاب پر پہنچنے کے لیے نر و مادہ دونوں شامل کر کے نصاب پر پہنچ جائیں دو برابر ہے سب نر ہونا سب مادہ ہونا ضروری ہے دونوں دونوں برابر نر و مادہ دونوں برابر پھر مخرج یعنی جن جانوروں کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے ہاں جی مخرج جس سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اس میں بھی اور مخرج ان ہو ساری پھر مخرج یعنی جس کو آپ بینمان زکوۃ نکال رہا ہے اس میں بھی نر مادہ دونوں دے سکتے ہیں والمخرج مخرج ان اور جن جانوروں سے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں جن اونٹوں سے آپ زکوۃ دیں اس میں بھی دونوں برابر ہے یعنی آپ کے پاس نر مادہ اونٹ دونوں ملا کر بانش ہو گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اب آپ نے زکوۃ دینا ہے تو نہ دینے چاہیے مادہ دینا کہتے ہیں برابر ہے آپ نہ دے دو مادہ دے دو جیسے آپ کے لیے میسر ہے دے دو فرماتے ہیں مسامن بکر اور انسا دونوں برابر فی المخرج مخرج صورت وہ جانور جو آپ بینوان زکوٰۃ دے رہے ہیں مستحقین کو ون مخرجان وہ جانور جو آپ کے پاس ہے ہاں نہیں آپ کے پاس سے جانوروں کے جو آپ کا اپنا مال ہے ان میں سے آپ نے جن سے آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں بھی نر و مادہ دونوں ایک جیسا ہیں اور نکالنے میں بھی دونوں ایک جیسا ہیں تو و المرم عنر و زکر ولسا برابر فل محرج و المحرج انھ اے دونوں میں یعنی آپ کے پاس نر مادہ سب ملا کے ہاں جی پانچ اونٹ ہو گیا آپ پر زکوۃ باجی اب میں زکات دے دوں تو کیا دے دوں اور میں کی مرضی نر دے دو مادہ دے دو کوئی فرا نہیں پڑتا تو یہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہیں پر ختم ہو گیا اب آگے جو ہے جانوروں میں سے با گائے پر بھی زکات باجی تدو گائے کے نصاب کیا ہے کتنی گائے میرے پاس ہیں ہاں جی شرائط کے ساتھ گائے شرائط بھی وہی ہیں ہاں جی اس کے تعداد کو پہنچنا اور صحراب میں چرانا سال گزر جانا یہ سب اور عامل نانوں سے کام نہ لیتا ہو پانی وغیرہ نکالنے کا بوش اٹھانے کا وغیرہ تو عمل بقر بحر اور گائے فافیہ نصابا نے اس میں صرف دو نصاب ہے ہاں جی اون میں تو بارہ نصاب ہے اس میں دو نصاب ہے یعنی دو مخصوص مقدار ہے یہاں تک یہ زکوۃ اس کے بعد یہ زکوٰوٰۃ مثلاً تو فرماتے ہیں والا زکوٰۃ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے فی ہا یعنی اونٹوں گائے میں ہتہ یہاں تک تب لگا سالثین ہے یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد تیس کو پہنچ جائیں ساری گائے کی تعداد تیس کو پہنچ جائیں اور یہ آپ لوگوں کو پہلے بتایا گائے میں صرف گائے نہیں ہے بیسین ہمارے گاؤں جیسے زو یعق وغیرہ یہ سب اسے گائے کے زمین میں جاتا ہے یہ سب ملا کے تیس ہو جائیں تو والا زکات کوئی زکات نہیں فی الحا گائے ہاتھ تہ یہاں تک گائے کی تعداد سر تب پہنچے سال تیس کی مقدار کو تیس کی تعداد اور تیس جان گائے ہو جائے اس پر سال گزر جائے اور یہ سب جانور صحرا میں چلاتا چلاتا ہو گھر میں کوئی گاس وغیرہ نہیں دیتے پالتونی ہے اور ساتھ ہی ان کو جن سے کوئی کام بھی نہیں لیتا تو حفی ہاں تبھی ان تو اس پہ اس پر بھی جب تیس ہو جائیں شرط بڑھ جائیں تو طبیعت ایک سال کا بچھڑا گائے کا ایک سال کا بچھڑا اور طبیعت یا گائے کا ایک سال کا مادہ بچھڑا مادہ جو ہے جانور ایک بچھڑی گائے کا ایک سال والا اور یہی زکوٰۃ آپ ایک بچھڑا یا بچھڑی ایک سالہ دیتا رہے گا الہ تیس جو سلاثین تک تیس نو سلاثین تک آپ یہی ایک بچھڑا یا بچھڑی دیتے رہیں گے ہاں جی یعنی اکتیس ہو جائیں بتیس ہو جائیں تینتیس ہو جائیں ان سب پہ وہی ایک بچھڑا دینا ہے فیضا بالاغل جب دوسری نصاب پہنچیں عربئینہ جب چالیس ہو جائیں تو حافظہ مصن او مصنتن تو اس پر جب چالیس ہو جائیں اور چالیس پر سال گزر جائیں تو اس میں آپ نے ایک دو سالہ اڑنی کا بچھڑا ہاں اڑنی کا بچھڑا اور مصنطن بچھڑی یہ نرمادہ مصن دو ایک سالہ مادہ نر جو ہے گائے کا بچہ مصنطن ایک دو سالہ مسن دو سالہ یعنی دو سالہ نر جانور گائے کا اور مصنطن دو سالہ مادہ جانور ہے تو ایک دو سالہ بچھڑا دو سالہ بچھری یہ دے دیں گے جب چالیس ہو جائیں گے اور شاست خود بیان کریں طوی اور طبعہ کس کہتے ہیں ولا اول یعنی جب ہم نے کہا تھا تیس ہو جائیں تو ایک طبیع یا طبی یا طبیہ دیں گے تو اس سے کم رات ہیں والاول یعنی طویع طویع سے میرا زو صنعت ایک سالہ جانور ملاتے گائے کا بچھڑا و ثانی یعنی مسن و محسن تُن سے میرا زو سانت این این دو سالہ گائے کا بچھڑا ہے اب چالیس ہو گیا تو آپ نے جو ہیں ہاں جی دو سالہ دینا ہے بچھڑا یا بچڑی اب آگے ہم ہیں والا زیادہ تھا کوئی اضافہ نہیں دینا الاسطین ساٹھ تک ساٹھ تک جو چالیس سے لے کر ساٹھ تک آپ نے وہی دو سالہ ایک بچھڑا یا بچھڑی دیتے رہنا ہے فہی سے تین ہاں جی تو اولا زکوٰۃ اللہ سے تین ففیس تین جب ساٹھ ہو جائے آپ کے پاس گائےوں کی تعداد اور پھر سال گزر جائے اور سیرا مچھر آتا ہے تو تبھی آنے تو پھر اس ساٹھ جب, جب ہو جائے گا تو آپ کے پاس تیس کا دو سیٹ ہو گیا ہاں جی تیس کا دو سیٹ ہو گیا تو پھر آپ نے ایک ایک سالہ دو بچھڑا دینا ہے بچھڑا بچھڑی دونوں دے سکتے ہیں تب ہو جائیں گے گائے کے تعداد ایک ایک سالہ دو بچھڑے دینے کیونکہ ہر سال ہر ایک بچھڑا یعنی ایک سالہ بچھڑا دینا ہے آپ نے ہر تیس پہ اب جب ہو گیا اس کے بعد فارمولہ کی شکل میں بتا رہے ہیں وہی اشتخیر الحساب اب جاری رہے گا حساب اس کے بعد ایک کی شکل میں فرماتے ہیں اس کے بعد جو کے بعد جو ہے جب ساٹھ ہو گیا تو دو سالہ ہاں جی نے دو سال ایک سالہ دو جانور دے دیا گائے کا اس کے بعد جو ہے جاری رہ گئے صاف حافظ کلی ثلاثی نے اس کے بعد ہر تیس جانور کے اضافہ ہونے پہ طویع ایک سالہ بچھڑا یا بچھڑی حافقل کلی وہی اس کے بعد ہر چالیس پہ مصن ہاں جی اور ہر چالیس پہ جو ہے کہ اضافہ ہونے پہ مصنون دو سالہ گائے کا بچہ دے دیں گے بچھڑا یا بچھڑی آپ کی مرضی نارمل ہر چالیس پہ دو سالہ ہر تیس پہ ایک سالہ تو نظہ کیا ہوگا نظر یہ ہوگا یرو تو پھر گائے کا زکوۃ جو ہے کے بعد تغیر ہو جائے گا فیکول عشرین عشرین ہر 10 دس پہ ہر 10 دس پہ اس کی اس کی زکوٰۃ جو نکالنے میں ایک سالہ دینا ہے یا دو سالہ دینا ہے یہ تبدیل ہوتا رہے گا بس ابھی آپ نے ساٹھ پہ آپ نے دے دیا دو چونکہ ساٹھ میں تیس کا ایک تیس پر جو ہے ایک سالہ گائے کا بچھڑا ہے تو دو تیس ہو گیا تو آپ نے دو ایک سالہ دو بچھڑا دینا جب ستر ہو جائیں گے آپ کے پاس تو اس میں ہے تیس کا ایک سیٹ یا چالیس کا ایک سیٹ ہو گیا لہٰذا تیس پہ آپ نے ایک سالہ ایک گائے کا بچھڑا دینا ہے اور چالیس پہ دو سالہ گائے کا بچھڑا دینا ہے اب, اب اس میں تبدیل ہو گیا ایک ایک سالہ اور ایک دو سالہ اب یہ تعداد اسی پہ, پہ پہنچ جائیں ہاں جی اسی ہو گیا تو آپ کے پاس چالیس کا دو سیٹ ہو گیا چالیس کا دو سیٹ ہو گیا تو ہر چالیس پہ دو سالہ گائے کا بچہ لہٰذا اب آپ جو دو سالہ دو بچھڑا دے دیں گے دو سالہ دو بچھڑا دیں گے آپ کے پاس اب چالیس کا دو سیٹ ہو گیا ہاں جی اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس اب اسی کے بعد نوے ہو جائیں نوے ہونے کی شرح میں پھر آپ کے پاس جو ہیں تیس تیس کا تین سیٹ ہو گیا گائے کا کا تو آپ, آپ جو ہیں ہاں ہر پہ ایک سالہ ہے تو تین ایک سالہ گائے بچھڑا دیں گے تین ایک دے دیں گے ہاں جی اور اس کے بعد اگر سو ہو جائیں گے تو سو میں جو ہیں چالیس کا ایک سیٹ ہے اور تیس کا دو سیٹ ہے ساٹھ ہوئے تو لہٰذا دو سا ایک سالہ دو اور تین دو, دو سالہ ایک جانور دیں گے تو یہ سو ہو جائے گا تو اس طرح جو ہیں ہر دس پہ اس کا ایک سالہ دینا ہے دو سالہ دینا ہے وہ ہر دس پہ چینج ہوتا رہے گا مطلب ویت یرطعر ہوگا فی کل آشرہ دس دس پہ تو میں آپ سے شروع میں کہا تھا نا گائے میں بھینس والا شامل ہے وہی فرماتے ہیں ول جوامی اور بھینسیں کل بقر گائے کی طرح ہے تو بھینسیں بھی گائے میں شامل ہیں گاؤں میں جو ہے اس میں بہت سے اصناف ہیں جیسے بھینس ہے زو زرت بھینس ہے گاؤں میں عام ہم طور ہمارے بھارتی زبان میں اس میں یاک ہے یاک یاقم اس کا مادہ ہے اور تولموں ایک جانور کے قسم یہ بھی ہے ہاں جن گر گرمو یاک سے پیدا ہو جاتے اس کے ہاں جی یاخ یاقموں سے پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح بہت سے نامی جو جنگلی جہاں پر جو ہے جیسا ہمارے علاقہ تھلے وغیرہ میں ہوشی وغیرہ میں قسم کی جانور جو پہاڑوں پر زیادہ چراتے ہیں وہاں پر یہ قسم کی جانور زیادہ ہے تاکہ نیچے شہروں میں یہ اوپر کے جانور زیادہ ہے؟ نہیں تو یہ آپ کو مجموعی تو پر جو ہے گائے کے زکوٰۃ کے بحث ختم ہو گیا ہاں جی اور اب باقی بیل بروں کے زکوٰۃ کا حکم جو ہے ہم کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے کیونکہ گائے کا تو آپ کو یہ ہو گیا کہ 30 تک کا ایک سال ایک بچہ چالیس پہ پھر چالیس ہو جائیں تو دو سالہ ایک بچہ اس کے بعد ساٹھ ہو جائیں تو دو سالہ بغیر منگائے کا ہے دو بچھڑا پھر ستر ہو جائیں تو پھر ایک سالہ ایک بچھڑا اور دو سالہ ایک بچڑا اسی طرح آگے ہر دس پہ تبدیل ہوتا چلے گا اور یقیناً سال بہ سال اونٹوں کی تعداد جیسے بڑھتا جاتا ہے اس حساب سے اس کی نصاب میں بھی تبدیلی اور اون جو نکالنے اور کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیع طافرما اور ساتھ ہی اس عبارت سے اور اوپر والے اونٹوں کے بارے سے یہ بھی سوچا جاتی ہیں جانوروں پر زکوٰۃ ہر سال ہے تو اسی طرح روپیہ پیسے پر بھی زکوٰۃ آئے گا ہر سال ہے کیونکہ ان دونوں میں سال گزرنے کی شرط ہے تو جب تک آپ کے پہلا نصاب پہ آپ کے پاس باقی ہے جانور کی تعداد پیسے بھی اس وقت آگ نے ہر سال دینا ہے جب پہلا نصاب سے نیچے آ گیا تو آپ پر کوئی زکاطہ نہیں ہے اللہ میں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیع تعبم امین عرب